الحمد للہ الحمد للہ کے میری محفل میں نہ ہے میری طرف آپ دیکھیں بس میری بات نہ سنے یہ دوسرے کی کار پروائی تو بظاہر جب کھانے پینے سے انسان کو منع کیا جا رہا ہے جیسے تو معلوم یہ ہوا سزا میں نہیں ہوئے بلکہ میں جب انسانیت کا غلط استعمال کرتا ہوں تو شاید آپ کا سارے انسانوں کی طرف جائے اندر کے نزدیک انسان صرف وہی ہے جو اسلام کیا ہے. باقی انسان ہے اور قرآن کا پر و و ہم نے بہت سارا انسانوں اور جہنم کے لیے تیار کیا ہے لہو محروم کو اپنے سے ہیں. اکرس, اراؤں, یہ لوگ جانور ہیں. جانوروں کی دو آگے ہیں. تو انسانیت سے مراد مسلمان ہیں دیکھیں کو نے صرف ایک ایک دے تو دماغی چلا گیا کہنے لگے تو اللہ بہت محبت کرتے نبی کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے پھر جب یہ آئے سے ان اللہ مگر ہم مرتبہ جب رب اپنے ایماندھان والو کوئی حکم دے یہ کتنی بڑی خوش بختی کی بات استبق کی مگر کیسے پتہ نہیں اس کیا ہو گیا. کہ یہ اسلام کے پیغام سے ہی روزی چلی جا رہی جس کے ذریعے سے اللہ نے قرآن میں متوجہ کیا ہے حضرت اب تمہارا رقص ہم مدہوش پڑے ہوئے جیسے پوری راتے میں گزر گئی ایسے مدہوش ہیں ہم یہ تو ہوتا ہے ہم کوش کرتے معلوم مطلب نہیں ہوتا روزہ شادی سے شروع ہوتا ہے اور وہ مطلب کھانے کی, کی تمام اشیاء اور یہ روزہ دنیا کے بعض ممالک میں 12-13 گھنٹے کا ہوتا ہے بعض میں چودہ کا ہوتا ہے آج کل ہمارے پاکستان میں تقریباً پندرہ گھنٹے کا روزہ چل ہے 14 سے پندرہ کا ہم اہتمام کرتے ہیں اور جانتے ہیں تعلیمات کیا ہے یہ اس روز کے پیچھے بنیاد کیا چیز رکھتی ہے یہ رو کی ख़बर की के सारी हो लेकिन मौली साहब वजू भरवा रहे हैं या گرمی کے روزے کی وجہ کے دوران ہم سب کو احتیاط برتنے تیار رکھتی ہے تو روزہ خراب ہو جائے گا والے کو نہیں پتا وہ ان کا روزہ باہر جا کے وہ جناب ہوتے کھیتوں میں کبھی کھا رہے کبھی پی رہے دن بڑے शाम जब घर आते हैं तो फिर डाल बन जाते हैं तो कोई हाथ दबा रहा है कोई दबा रहा है अबा ही नहीं होता बोल कर रहा। तो अगर कोई गोल करना चाहे रोजे को, कोई, कोई दौड़ देना चाहे तो हम और आप में से कोई पैमाना नहीं पकड़ने के लिए उसको पकड़ लिया जाए धोबेबाजी कर रहे اس اس روزے کے کو کوئی اللہ نے نہ فرشتوں کے خود دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نہاتے میں وضو کرتے میں کہیں اس میں نگلا ہے پانی یا نہیں تو یہ راز اور یہ صرف جانتے ہیں. کسی اللہ پاک نے برمایا, کس کا بھی میں خود دوں گا اور دو بعض نے میرے لیے رکھا تو اس جزا میں خود ہوں کہ اس کو روزے کے بدلے میں اللہ مل جائے حدیث میں بھی آتا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ایک خوشیار کے وقت میں جب اس کو گی اس کا دل شاد ہو جاتا ہے اور دوسری خوشی جب اس کی رب سے ملاقات ہوگی تو اللہ اس روزے کا جزا جاتا ہے نعمتیں بڑی ہوتی ہیں پاکستان کی یہ بڑی مجبوری پکوڑے لوازماتی ہیں دسترخان پر <خش> روزہ دراصل تمہاری اور جانوروں کی طرح چڑھتے رہتے ہیں اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو روزہ اس بے اعتدادی کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن باقی دنیا کا روزہ خانوں کے سجنے کا انداز بدل جاتا ہے روزہ تو کچھ سبق دینے آیا ہے اور میں جس روزے کی بات کر رہا ہوں یہ روزہ تو چھوٹا ہے گھر کے اعتبار سے اعتبار سے اور بہت بڑا ہے روزے دو ہیں ایک چھوٹا روزہ ہے جو رمضان میں آپ گزارتے یا نقلی روزے جو آپ رکھتے ہیں کبھی ششید کے روزے کبھی شب کا روزہ کبھی مختلف روزے جو آپ رکھتے ہیں وہ نفسی روزے ہیں عیاد کے روزے محرم کے اور اس کے ساتھ ایک دن نویلا چارمیلا ملا کر روزہ یہ نفس روزے اور رمضان کی یکم سے لے کر رسی کے تک یہ فرد روزے ان تمام لوگوں کا ٹوٹل اور اللہ پاک قرآن میں ایک اصول وضع فرمایا ہے جو میرے پاس کوئی میٹی لے کر آئے گا چھ روزے آپ نے بدل دیں گے تو تین سو ساٹھ دن کے روزے بھر میں رہیں گے آپ کو اور شباب مل جائے تو اس روز کی منظیت کا اس کی عبادت ہونے کا یہ مہینہ حکران ہے مقصرتوں کا مہینہ ہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں ہم سب کو پڑا لگتا ہے یہ بڑا خطرناک دشمن ہے اللہ نے بڑا مخی دشمن پیدا کیا نظر بھی نہیں کر کرم نوازی ایک تو رمضان میں سرکش کو بند کروا دیے وہ سارے پڑے ہوئے میں, ڈال کے سمندروں میں نیچے تم اکیلے اب تمہارا مخالف تمہارے ساتھ ہم نے موقع دیا ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری یہ بات کہ اس شیطان کا وجود بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے گرچے شیطان ملعون ہے لعین ہے اللہ کا دشمن ہے ذاتی دشمن ہے لیکن ہمیں شہسیت مسلمان ہمارے لیے اس کا پیدا کرنا بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کیوں آپ نے دیکھ کبھی دیکھا آپ کسی ماں کے پاس شکایت لے کے چلے جائیں کہ آپ کا بیٹا بڑا شہری ہے ہماری شیشے کو ہوتا ہے وہ کبھی ایڈمنٹ نہیں کرے گی کہ میرا بیٹا شہدار ہے اس کو بھی کہا کسی ہمارا بچے کی آپ ماں باپ سے شکایت ہمارا بیٹا رات کو سڑکوں پہ گھومتا ہے چوروں اور چپوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے है उसके درخت اچھے नहीं है وہ کبھی ایڈ میرا بیٹا ایسا نہیں اس کی سوسائٹی اس کے دوست برے وہاں باپ سے سفر ہونا زیادہ چنانچہ اللہ پاک نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا کہ اگر شیطان نہ ہوتا اور ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تو ہمارا نفس بداہ اور براہ راستان کو پیدا کر کے کبھی میرے بندے میری نا فرمانی کرنے والے نہیں تھے شیطان نے بلا دیا شیخان شیطان, شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا تو سارا اسلام شیطان کے سر رکھ کر آدم اور ابا کو بچا دیا اور آدم اور ابا کی اولاد کو بچا رکھ کے تمہارے ساتھ احساس کا فیصلہ کرتے یہ تو اللہ کی رقب اور یہ مہینہ شہر ال کا مہینہ ہے اس میں ایسا بازار گرم ہے لوٹ سے لگی بھی. एक, एक आम आदमी होता है ना गरीब वो जब घर में किसी को काम दे है किसी को, को, दे है, दे करके को तो में हमारी आमदनी महदूर है तो हम इलेक्ट्रीशियन से वही पर पहले बात करेंगे मियां पंखा सही करना है पैसे बता दो लो कितने लोग है उसने कहा घर जाकर पंखे की करके जो आपको दूंगा सौ रुपए करो मैं अच्छा अच्छी ले लूंगा तीन, तीन है लेकिन जो मालदार आदमी को अगर खराब है तो बदल दो फिर बता देना हमें एक जो महदूद आमदनी वाला है वो बार्गेनिंग कर रहा है जो मालदार आदमी है उसने वो اور اپنی کے مطابق ہر کوئی فیصلہ کرتا ہے اللہ رب العزت نے بھی اپنی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے رمضان کے متعلق तुम्हें ब्लैंक चेक दे दी है जैसे कोई बादशाह किसी को ब्लैंक चेक दे रहे। काम कर लो मेहनत कर लो मजदूरी कर लो और मजदूरी हम तुम्हारे साथ तय नहीं करते हैं ये हमारी चेकबुक है इसमें बचते चले जाना हर रोज के दो चेक हैं एक शहरी में भर लेना एक तार में भर लेना अब जो शहरी का चेक है वो हम पेड़ भरने में लगा देते है कि अगर इस तेहरी पर बच गया हमारे शेख फरमाया करते थे कि मुसलमान हर खाना अपनी जिंदगी का आखिरी खाना समझ के खा रहा होता है क्यूँकि मेरी जिंदगी का शायद आखिरी खाना है क्यूँ खा रहे होते हैं हर हंग नमाज अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़नी चाहिए और खाना तो वाजबी था खाओ ہم لگے واپس بھی رمضان اسی طرح آ کے چلا جاتا ہے ہم بد نصیب کبھی دسترخوانوں کے سجانے میں کبھی گھر کے سجانے میں کبھی عید کی تیاری رمضان کا جو سب سے برکتوں والا اور جنت سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والا اور تم جدید لباس پہ لو جدید نوجوان تو بیچارے ختم ہو گئے بیماریوں کا شکار ہو گئے کیونکہ صرف نظروں سے نظروں سے حاضر کر رہے تو دو چکے ہمیں ملی ہوئی ہیں ہماری دعا کی جگہ ہمارے سامنے بیٹی ہوتی ہے دوپٹا ان کا آدھا گرا ہوا ہوتا ہے اور ہماری نظریں ان پر جمی بھی ہوتی ہیں وہ بک رہی ہوتی ہمارا روزہ بھی خراب کر رہی ہوتی ہے اور اپنے بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں یہ نہیں چلے گا یہ ٹی وی کے چینل بدلنے سے تمہارے روزے نورانی نہیں ہو جائیں گے یہ تو اپنے روزوں کو اپنی عبادتوں کو وارث کر رہے ہو تم صرف بناوٹوں میں لگ گئے ہو بناوٹ کا نام دین نہیں ہے میں یہ جو پندرہ گھنٹے کا روزہ ہے یہ روزہ دراصل ایک بڑے روزے کے لیے یہ روزہ فرد روزہ جو ہے یا نقلی روزہ جو ہے یہ ٹائمنگ کے اعتبار سے چھوٹا ہے مگر ایک بڑے روزے کے لیے تمہیں سبق دے رہا ہے دلت دے رہا ہے جس طرح چھوٹے روزے کی ابتدا سے ہوتی ہے اور انتہا غروب آفتاب پر ہوتی ہے اس طرح ایک طویل روزہ ہے جس کے شہر کی ابتدا انسان مسلمان کے بلوغت سے ہوتی ہے اسلام لانے اور اسی طرح مسلمان کی پوری زندگی میں کچھ محرمات ہیں جن سے روکنا پڑے گا وہ کھانے پینے میں بھی ان کی ہے اور पहनने ओढ़ने में भी कुछ मामलात में मोटी मोटी बातें जो है तुम्हें झूठ नहीं बोलना तुम्हें सूद नहीं खाना तुम्हें चुगली नहीं करनी तुम्हें किसी का हक नहीं मारना अब हम हमारी हालत ये हो गई है मिधाई से कौन हमारी हालत ये हो गई है कि हम अपने भाइयों के हकूफ दबाए बैठे हम अपने रिश्तेदारों के हकूफ दबाए बैठे जमीनों पर कब्जे हमने किए हुए रिश्वतों पर हमारे घरान चल रहे हैं। हमारी हमारे चूल्हे और किचन रिश्वतों की आग से गर्म हो रहे हमें परवाही नहीं हराम ऐसा मुँह को लग गया है اللہ نے تمہارے ذمے اس روزے کی حفاظت رکھی ہے جس طرح چھوٹے روزے کی تم حفاظت کرتے ہو دوران کرتے وقت احتیاط کرتے ہو, کرتے ہو کہ کوئی معمولی میرے, میرے روزہ ضائع نہ ہو جائے اس طرح روزہ یعنی اسلام جب اسلام کے تم میں داخل ہو گئے اُن اُن کا اپنا, مکمل داخل ہو جاؤ آگے پیتر آگے کرنا کہ میٹھا میٹھا تو ہم ہم اور جس کو تمہارے لیے جائز کر دیا وہ چیز اب تمہارے لیے جائز ہے اور جس پر فرما دیا کہ کوئی نہیں ہوگی تو اس سے بچو اب حال یہ ہے ہمارا شرک ہمارے اندر بسا ہوا ہے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اندور نظارے نہیں بخشیں گے ہم شرف کیوں اس لیے کہ شرک سے بڑی کوئی بے وفائی نہیں اور ہمارے عقائد میں شرک گسا چلا جا رہا ہے ہمارے عقائد میں شرک کرتا چلا جا رہا ہے نبی سے بڑائے شہیدوں سے قبروں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ بگڑے نہ اسلام جائے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حالی کہہ رہے ہیں آپ کی عکاسی فرما رہے اور آج تو ہمارا حال اس سے بھی برا ہو گیا ہے تو اس بڑے روزے کی حفاظت کر لو جو روزہ تمہارے بروک سے شروع ہو کر موت کے وقت جب انسان کی زندگی کا سورج جلنا ہوتا ہے اس وقت جا کر تمہارا روزہ ختم ہوتا ہے یہ ایک طویل روزہ ہے جو محارم ہیں ان سے افطار کر کر کرتے ہیں, خجون سے افتار کرتے ہیں مشروبات, دھنڈ دھنڈ مشروبات آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہیں یہ جو طویل روزہ ہے نا اس کی افطار بھی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جا کر دوسر کی صورت میں آپ کو ملے تو اس مشروب سے روزہ اختار کر لو اور اس کے لیے تمہیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا یہ جو لوگ جا کر عید کی شاپنگ کرتے ہیں یہ جی سمجھتے ہیں کہ انتیس دن کے روزوں کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے اسلام میں آزادی نہیں ہے اسلام نے ایک شناختی کے گلے میں ڈال دیا ہے جیسے آج کل کی ملتا نیشنل کمپنیوں نے اپنے شناختی کارڈ اسٹوپ کی صورت میں اپنے ملازمین کے گلوں میں ڈالے ہوتے ہیں اور وہ انہوں نے گلے میں آتے جاتے ہوئے بار بار ان کو جیب سے نکال لینا پڑے اور دکھاتے تو ہم سب کے گلے میں اسلام کا تو اللہ رب العزت نے ڈال دی ہے اور روزے کے بدلے میں جو یہ بڑا روزہ جس کی میں بات کر رہا ہوں جو بلومت سے شروع ہو کر موت پر تمہاری ختم ہوگا اس روزے کا سمرہ اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے میں دینا ہے وہ جنتیں جس کا خیال کبھی تمہارے دماغ میں نہیں گزرا جس کی لذتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں جس کو کسی زبان نے چکا نہیں جس کو کسی کان نے سنا نہیں وہ جنتیں وہ لذتے اس بڑے روزے کے بدلے میں ملنے والی تو اس کے حصول کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کا حصول یہ ہے کہ تیس رمضان کو یکم شوار کو تم آزاد نہیں ہو جاؤ گے بلکہ یہ روزہ تو تمہیں نکھار میں آیا ہے ये तो तुम्हारे अंदर सब्रजा का सबक आया है कि रजा तुम्हारे अंदर कूट कूट के बन भी जाए ये जो हम रोते होते हैं दिन, ये तो हमने सब्रजाक का सबक रहा है, रहा है। कि देखो तुम्हें पूरी जिंदगी जो बड़ा रोजा है वो इस तरह गुजारना है कि जो हराम चीजें है उनकी तरफ देखना भी سوچنا بھی مت اسلام کے سے باہر مت کرنا کہ تم اپنے اپنے آپ کو نسارہ بنا لو ان کی عبادت میں ان کے چرچ میں اور ان کی حکومت میں فرق اسلام اسلام وہ مذہب نہیں ہے کہ جس کی عبادت میں اور جس کی مسجد اور نے مسجد جب ممبر سے بیٹھ کر فیصلے پہلی بات کی حکمرانی فرمائی مصیبتوں کو الگ کر دیا اور حکومت کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے پارلیمنٹ عجیب رشتے دار حد بھی اس سے بڑا نہیں ہوگا جو خود بھی دھوکے کا پیکر ہوتا ہے اور دھوگے سے رہتا ہے. اس سے بھی دھوکے بعد کوئی تو خیر یہ موضوع چلا جائے گا. میرا مقصد جو بات کرنے کا ہے وہ یہ, کہ یہ چھوٹا روزہ تمہاری تربیت کے لیے آیا ہے تمہاری تعلیم کے لیے آیا ہے اور یہ شہر الفراد ہے رمضان کے روزے کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدھا یوسفات میں حضرت یعقوب علیہ بیٹے ایک یوسف اور مگر کی مقبرت اللہ نے یوسف علیہ الدی کا تکلیف پہنچانے میں اپنے بھائی کو اپنے والد کو انہوں نے بڑی تکلیف کبھی کنویں میں ڈالا کبھی جناب کہنے لگے کہ اس کو غلام بنوا دیا دی. گئی اور مشر کا تخت دیا اور یہ بھائی سامنے آئے تو انہوں نے پہچان دیا کہ یہ تو میرے وہ پرانے کرم فرمائے جو کبھی مجھے تلح کی में میں ڈالا لیکن پہچاننے کے بعد تمہاری مسفرت کر تم سے کوئی معافہ نہیں ہو. تو کہ گیارہوں کے سرتون صحیح نہیں تھے مگر یوسف کی نمبر نے اور ان کی بخش کی دعا کی نے کی بھی مصفرت کروا دی معمول ہوں غلام کروا دے گا تمہاری لیکن تم دعاؤں کا اہتمام تو کرو تمہاری افطار میں دعاؤں کا اہتمام تو ہونا چاہیے تمہاری سہیلیوں میں دعاؤں کا اہتمام تو ہونا چاہیے حضرت شیخ زکریہ حضرت جماعت کے ساتھ نماز پڑھی قرآن بول کے پڑھنا شروع ہو گئے یہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا روزے داروں بھی بڑھ جاتی ہے کبھی یہ کبھی اٹھے حکریہ قرآن کی وقت مغرب کے وقت وہ باہر آیا حجرے سے کہنے لگا بھائی رمضان تو سب پہ آ گئے ہے مگر مولوی زکری بن کے آ گئے ہے چمڑی رمضان تو رمضان صبح بخار بن جائے رمضان کی رکھی ہوتی ہم نے بیٹنا بھی راتوں کو رمضان کے مہینے میں ہم نے مسئلے بھی سجا ہیں ہم نے سب کچھ کرتا تو یہ رمضان ہمارے پاس ایک سبق دینے آیا ہے سفر کا اور آزاد ہم نہیں ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اس کے غلام ہیں آزاد نہیں کا سودا کر لیا اب ہماری جان ہماری نفس ہمارا مال یہ اپنا نہیں یہ سودے کو نبانا ہے اور اس کو نبھانے کے لیے یہ رمضان ہمارے پاس آیا ہے یہ ہے اس کی کو سے بدلیے میں اذکار میں اللہ کی طرف رجوع میں اپنے آپ کو لگا لیجیے تاکہ آپ کی زندگی بدل جائے یہ اس رمضان کا سبق ہے آئندہ جو میں ان شاء سے زندگی کی تو پھر رمضان بارہ مقصدوں کے بہانوں پر بات کریں گے اب یہی